بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اطْتُورِ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم متولئی تم بزلک فلولا فول اللہ علئی کم و رحمترین سورت البقرہ آیت نمبر 63 اور 64 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا پکڑ و قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ پھر تم اس کے بعد پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کا عہد لیتے ہوئے ایک ہبت ناک منظر پیدا فرما دیا تاکہ وہ یہ عہد دل سے کریں اس وقت وہ کوہ تور کے دامن میں تھے زلزلے کے ساتھ پہاڑ ان پر جھکا دیا اور سائبان کی طرح ان پر سایہ فگن ہو گیا حتیٰ کہ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آراف آیت نمبر 171 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّتٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھایا جیسے وہ ایک سایبان ہو اور انہوں, انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ ان پر گرنے ہی والا ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو یعنی تورات اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے انہیں کتاب دی جو اللہ کی طرف سے تختیوں پر لکھی ہوئی اللہ نے موسا علیہ السلام پر نازل فرمائی اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ ہیبت ناک منظر بھی بیان فرمایا کہ کس طرح وہ پہاڑ ان پر کھڑا ہوا اور اس حالت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پوری طاقت کے ساتھ تم نے پکڑنا ہے جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ تم بچ جاؤ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سارے عہد و پیمان کے بعد انہوں نے بہت سی باتوں میں تورات سے کنارہ کشی اختیار کی چنانچہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اس کی آیات کو چھپایا انبیاء علیہ السلام کے احکامات کی نافرمانی کی ان ظالموں نے بعض نبیوں کو قتل کیا اور انہوں نے بے شمار اللہ کی نعمتوں کے کے مشاہدوں کے باوجود موسا علیہ السلاط والسلام پر بار بار اعتراضات کیے ان کی حکم و دولی کی اور انہیں سخت ایزائیں پہنچائیں عرض مقدس میں داخلے کا حکم ہوا تو صاف انکار کر دیا حتیٰ کہ موسا علیہ السلام نے خود ان کو ان نافرمانوں سے الگ کر دینے کی دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ان نافرمانوں سے الگ کر دے لیکن ان تمام نافرمانیوں کے باوجود عذاب کے ساتھ ہلاک کرنے کی بجائے تمہیں توبہ اور استغفار کی مہلت دی گئی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر میرا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً خسارا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اگر میں پھر بھی تمہیں اتنی نافرمانیاں اتنی بغاوتیں اتنی احسان فراموشیوں کے باوجود میں نے تمہیں توبہ استغفار کرنے کا موقع عطا کر دیا تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالی بار بار گناہ نافرمانیاں بغاوتیں کرنے کے باوجود ہمیں موقع عطا کرتا ہے کہ ہم استغفار کر لیں اپنے گناہوں کی معافیاں اللہ سے طلب کر لیں سیدھے ہو جائیں سیدھی راہ پر چلنا شروع کر دیں عمل کی طرف آ جائیں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں لیکن ہم لوگ تیار نہیں ہوتے یہ بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے لیے میرے بھائیوں نصیحت ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیقتہ فرمائے وآخر و آخرہ ان اللہ رب العالمین و علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ